اصل میں ایک تو یہ نا کہ حاجات بن یوسف نے اعراب لگا حاجات بن یوسف کے زمانے میں اعراب لگائے گئے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے یہ نیک کام جیسے عدی شریف آدمی سراپا خراب نہیں ہوتا نہ سراپا برا ہوتا وہ آدمی تو اتنا ظالم تھا کہ جب وہ مرا ہے کہتے ہیں کہ تیس ہزار آدمی اس کے جیل خانوں میں سڑ رہے تھے اور اس کے دور میں صحابہ کرام قتل کیے گئے صحابہ کرام تابعین علماء بڑے بڑے معزز حضرات قتل کیے گئے اور ان کی تعداد ایک لاکھ بتائی جاتی ہے جو وہ قتل ہوئے اور ایک قول یہ ہے غالباً ابن جریر کا کہ کل قیامت میں سارے لوگ اپنے ظالموں کو لے آئیں سب ظالموں کو لے آئیں یہ ہمارا ظالم یہ ہمارا ظالم مسلمان اگر خالی حجاج کو دکھا دیں تو سب بے بازی لے جائیں وہ اتنا ظالم تھا کہ مسجد کے دو دروازے تو کہتا تھا کہ اس دروازے سے نکلو اگر تم اس دروازے سے نکلو گے تو قتل مجھ پہ حلال اتنی اتنی باتوں میں لوگوں کو قتل کر دیتا کہ اللہ کی مہربانی اس کا ظلم اور ستم کا سلسلہ یوں ختم ہوا ہم نے کتابوں میں پڑھا حضرت سعید بن جبید یہ مشہور تابعی کئی حدیثوں کے راوی کئی صاحبہ کرام سے علم سیکھا آ, سعید بن کو اس نے ایک دفعے اپنے دربار میں بلا لیا اور بلانے کے بعد اس نے بڑے گھونڈ یاداز میں کہا تو کیا نام ہے تیرا انہوں نے کہا میرا نام سعید بن جب اس نے کہا نہیں تو شقی بن قسیر کیا مطلب شقی تو آپ جانتے نا دل کا دس سخت ہو شکی کسیر کسرا سے بنا یعنی تو گھٹیا تو بھی گھٹیا ہے تیرا باپ بھی گھٹیا تو شقی بن قسیر تو حضرت سید بن جور نے کہا کہ میری اماں تو میرا نام تو سے زیادہ جانتی تھی وہ تو مجھے سید بن جبہری سے پکارتی تھی تو تو میرا نام اتنا نہیں جانتا جتنی میری اما جانتی ٹھیک بڑا بڑا ان کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا اور مناظرہ ہونے کے بعد میں وہ اتنا آگ بگولا ہوا کہنے لے کہ اس کو قتل کر دو جب قتل کے لیے لے جانے لگے تو سید بن جبیر نے بل کو سمجھ دیں آپ کے اس کے غرور کو توڑنے کے لیے مزاحی انداز میں کہا اچھا بھائی یا چلتے ہیں ارے انہوں نے کہا اس کا غرور تو ابھی تک نہیں ہوا امام غزالی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا حضور اسلم جو تکبر کرے اس کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے جو غرور و تکبر سے پیش آئے تو اس کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے امام غزالی کہتے کیوں اس لیے تاکہ وہ ذلیل ہو خواہ یہ نہیں سمجھے کہ میرے تکبر میں یہ لوگ آ گئے اس کے ساتھ تکبر کرنا جو ہے وہ جائز اس کی مثال بھی حدیث میں سن دی حضور علیہ السلام تو السلام یہ جو رمل ہے عمرے میں کرتے نا استباع کرنے کے بعد دوڑتے ایسے اکڑ کے چلتے حضور علیہ السلام نے اس طرح سابق فرما کہ اکڑ کر چلو ایسے جیسے پہلوان چلتے اور وہیں فرمایا یہ ادا اللہ کو ناپسند ہے لیکن چونکہ کفار مشرقین دیکھ رہے تھے لہذا یہ ادا آج اللہ کو پسند ہے کیونکہ غرور کرنے والے تکبر کرنے کے سامنے غرور اور تکبر کیا جاتا تاکہ وہ ذلیل ہو یہ سوچے کہ بھائی ہم تو آپ کو جانتے نہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھیے میں اس کے کئی چیز بتاؤں کوئی آ... یہ عام مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ اللہ تعالی معاف کوئی بڑے سے بڑا عالم دین میں نے دیکھا جب کوئی آ کر بیٹھ جائے تو کوئی سیٹ صاحب یا اس ایسے بیٹھتے یعنی اس کی طرف آئینہ کر کے بیٹھتے ظاہر علماء کا یہ ادب تو نہیں اور حدیث شریف میں حضور علیہ السلام سید الانبیاء سید ال مگر کبھی کی کسی کی طرف ہاتھ پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھے اب میں نام نہیں لیتا آپ کو بہت بڑے ذمہ دار آدمی نے مجھ سے کہا ایک سربراہ سعودی بادشاہ سے ملنے گئے اور ملنے کے بعد وہ ایسے ہی بیٹھے کہ بادشاہ یوں بیٹھا ہوا ہے اس کو آئینہ دکھا رہے کیونکہ یہ بھی بہت بڑے آدمی تھے تو بازاتوں نے باہر لے جایا گیا ملاقات جو یہ ملتوی ہو گئی یہ بہت بڑے آدمی نے مجھ سے کہا ٹھیک اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ گئے تو بلا کر کہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے ایسے دو زان ہو کر کے بیٹھا کرو اس طریقے سے نہیں بیٹھا تو غرور والے کے ساتھ غرور و تکبر سے جو ہے پیش آنا یہ اس کو حضور علیہ سلا تو سلام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت ہے شاید کہاں مسئلہ کیا پوچھا تھا آپ نے ہاں بین جو, حجاج بین جو. تو اس نے تکبر تھا انہوں نے تکبر کو توڑا اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی اس نے کہا اچھا یہ ابھی غرور کر رہا بلاو اس کو اور بلانے کے بعد کہا جلات کو ان کا سر جو ہے وہ انہوں کا میرا سر قبلے کی طرف کرو انہوں نے کہا نہیں ہٹاؤ اس کا سر قبلے کی طرف انہوں نے آیت پڑ دی تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تبارک و تعالی کو پاؤ تو حجاج نے اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کیا سعید بن جب ہے اور جسوت وہ قتل کرنے لگا تلوار جب ان کے اٹھا کر گلے پہ پڑی انہوں نے ایک دعا کر دی بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی انہوں اللہ سے یہ دعا کر دی اے اللہ تعالی یہ آج مجھے تو قتل کر رہا مگر اب میرے بعد اسے قدرت مت دینا نہ کہ کسی کو قتل کرے یہ بات اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی اور جس وقت انہیں قتل کیا ہے تو جو درباری تھے ان سبوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور کپڑے سمیٹنے کے بعد میں نے روایت میں پڑھا کہ جو شاہی اطیبہ تھے دربار میں بیٹھنے والے وہ اپنے حکیموں سے کانا پھوسی کر رہے تھے ان کا خون اتنا تیز فوارہ مار کر کے نکلا سارے درباری کہہ رہے تھے یہ وہ شخص تھا کہ جس کو مرنے کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا رتی برابر خوف نہیں تھا کہ میں قتل کیا جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے لا خوف اللہ ملاحم یاسن انہیں کسی خوف نہیں ہو مرنہ کسی کو پتا چل جائے یا مرنے والا تو آپ ماہرین سے پوچھئے کال کوٹھری میں پھانسی والے کو ڈال دیا جائے اس کی بینائی دھمل آ جاتی ایک پردہ آ جاتا اس کی آنکھ پر کہ اتنا خوف ہوتا یہ کال کوٹری جب ڈالتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اظہار بند نکال لیتے ہیں کیوں نکالتے یہ موت کی سزا جو ہے پھانسی کی یہ اتنی بھیانک اور یہ اتنا آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آدمی وہاں پھانسی لینے سے پہلے اپنا اظار بند نکال کر اور پنکھے باندھ کا خود ہی پھانسی لے لیتا تو لہذا ان کا اظہار بند نکال دیا جاتا کوئی ایسی چیز دھار دار نہیں ہوتی کہ خود قتل ہو جائے یا ایسی چیز نہیں ہو نگرانی کی جاتی ہے لیکن سعید بن جبیر ایک رتی برابر بھی ان کو موت کا خوف نہیں تھا جب وہ انتقال ہوا اب اس کے بعد حجاج کا سنیے سوتا تھا ایسا لگتا تھا سعید بن جب اس کی انگوٹھا پکڑ کر کے ہلا رہا جاگ جا رہا جا سو نہیں سکا وہ دس پندرہ دن تک اور بار بار اپنے دروازے حسرت بھری نگاہوں میں کہتا میں نے بلا وجے سعید بن جب کا خون کیا آخر اس نے میرا کیا بگاڑا آخر اس نے میرے ساتھ کیا, کیا نے کوئی قصور تو تھا نہیں تو میں نے اس کو کیوں قتل کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر پایا اور یوں ہی خواب میں بدک بدک کر اڑتا اور اسی وحشت و دہشت میں مر گیا یہ تھا جناب اس نے اور بےشمار اس کے عبد اللہ ابن زبیر کو پھانسی دی مکہ پر جب قبضہ کیا حضرت عبداللہ زبیر نے تو اس نے آن کر کے عبدالملک بن مرمان کے دور میں بے شمار لوگوں کو مکہ میں قتل کیا اور عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دے کر تین دن تک پھانسی میں گویا ان کو ٹنگا رکھا شمار اس کے مظالم اب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کام یہ لے لیا کہ اس کے زمانے میں قرآن مجید کے متن پر اعراب لگ گئے اس کا کوئی انکار تو کرے گا نہیں کہ یہ کام اچھا اب تو کل قیامت میں پتہ لگے گا کیونکہ اچھائی یا برائیوں پر غالب آئیں یا برائیوں یا اچھائیوں پر غالب آئیں اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے دربار